بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد و اجلفرجحم آج کی اس علمی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت تلخ محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہماری سماجی اور فکری بقا کے لیے ایک انتہائی ضروری بحث ہے جی بالکل اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس سے ہمارے معاشرے میں اکثر نظریں چرائی جاتی ہیں ایسا ہی ہے आज हम सैयद जहानजेब आबदी की किताब हम फिक्री से हमराही तक के एक बेहद फ़िक्रंगेज मजमून पर तफसीली गुफ्तु करेंगे और इस मजमून कावान ही इंसान को एक गहरी सोच में मुबतला कर देता है, है साजिशें अंदरूनी या बैरूनी देखिये نشست کا بنیادی مقصد یہی کھوج لگانا ہے کہ جن بے شمار مسائل کا ہم روزمرہ زندگی میں رونا روتے ہیں हुँ. کیا ان کی اصل وجہ واقعی وہ بیرونی سازشیں ہیں جن کا ہم دن رات تذکرہ کرتے ہیں یعنی کیا واقعی سب کچھ باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے بالکل یا پھر ہماری اپنی اندرونی خامیاں ہمارے بے عملی اور ہمارے رویے ہمیں زوال کی نہج تک لے آئے ہیں یہ تحریر دراصل ہمارے معاشرے کو اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی ایک بہت مضبوط دعوت دیتی ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقائق کو سطحی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کا گہرا اور تنقیدی تجزیہ کرنا اب کتنا لازمی ہو چکا ہے اور اصل میں یہیں سے ایک بہت ہی بنیادی اور چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے مجموعی رویے پر سوالیہ نشان لگاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے مسائل کا کوئی ٹھوس اور عملی حل چاہتے ہیں جی ہاں یا پھر ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بند اور آرام دہ کمروں میں نرم صوفوں پر بیٹھ کر محض زبانی جمع خرچ کریں اور بس نارے بازی تک محدود رہیں آئیے اس نقطے کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں اس مضمون کا آغاز ہی ایک ایسے خیال سے ہوتا ہے جو عام سوچ سے بلکل ہٹ کر ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ کسی بیرونی دشمن سے نہیں ہے بلکہ خود مسلمانوں کی اپنی صفوں کے اندر موجود خامیوں سے ہے یہ بہت اہم بات ہے مطلب جب تک علم دانش تکوا اور پرہیزگاری کو عملی طور پر اختیار نہیں کیا جائے گا تب تک زوال اور پسپائی ہی ہمارا مقدر رہے گی اس پہلو کو اگر ہم انسانی نفسیات اور معاشرتی ارتقاء کے آئینے میں دیکھیں تو یہ کردار سازی اور معاشرہ سازی کے درمیان ایک بہت گہرا رشتہ ہے جو بات یہاں سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کسی معجزے کے نتیجے میں خود بخود ٹھیک نہیں ہو جاتا صحیح جب تک معاشرے کا ہر فرد اپنی انفرادی کردار سازی پر محنت نہیں کرتا تب تک ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سخت حقیقت جو اس تحریر میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان خود اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے تو کوئی مسئلے بھی کچھ نہیں کر سکتا بالکل تو مسائل کے حل کے لیے نہ تو کوئی مسئلے نہ کوئی ولی اللہ اور نہ ہی خود امام مہدی کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یعنی کسی بھی بیرونی مدد یا کسی مسیحا کا انتظار اس وقت تک بالکل بے سود ہے جب تک اندرونِ ذات تبدیلی کی شدید خواہش اور عملی جدوجہد موجود نہ ہو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی کی کرن ہمیشہ اندر سے پھوٹتی ہے اور اسی تناظر میں ہماری تاریخ کے المیوں کا ایک ایسا زاویہ سامنے لایا گیا ہے جس پر عمومی سطح پر بہت کم بات کی جاتی ہے آپ معصومین علیہ السلام کی مصیبتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی ہاں جب معصومین علیہ السلام کی مصیبتوں ان کی پریشانیوں اور شہادتوں کا ذکر آتا ہے تو ہم سب بجا طور پر ان مصیبتوں پر نوحا اور ماتم کرتے ہیں لیکن کیا ان مصیبتوں کے پیچھے چھپے اسباب کا کوئی حقیقی تجزیہ کیا جاتا ہے ہم عموماً اس حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم سماجی اور نفسیاتی رویہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہم ہمیشہ تاریخی واقعات کا ایک یک طرفہ تجزیہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ظاہر ہے کسی بھی واقعے میں بیرونی عناصر کی نشاندہی کرنا بہت آسان ہوتا ہے یعنی یہ کہنا بہت سہل ہے کہ یزید قاتل تھا یا فلاں ظالم تھا یقیناً وہ ظالم تھے اور تاریخ ان کے جرائم سے بھری پڑی ہے لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اپنی سوچ کو صرف بیرونی دشمنوں تک محدود رکھ لینا ایک نامکمل رویہ ہے بالکل اور ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ان اندرونی مسائل ان اذیتوں اور ان دھوکہ دہیوں کا تجزیہ کون کرے گا جو خود مکتب کے اندر سے یعنی ان لوگوں کی طرف سے آئمائے معصومین علیہ السلام کو پہنچائی گئیں جو خود کو شیعہ یا محب کہلاوانے کے دعوے دار تھے اس تلخ حقیقت پر واقعی پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت تشویش ناک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس وقت کے دھوکا دینے والے اناثر کی جو مجموعی صفات تھیں وہ آج ہمارے اپنے معاشرتی رویوں میں بھی رچ بس گئی ہیں۔ یہ تو ایک ایسا لمہے فکریہ ہے جو انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ مطلب ہم آج بھی محض ظاہرداری اور شبہی پر انحصار کر رہے ہیں۔ ہم نے ظاہری رکھ رکھاؤ کو اپنا لیا ہے تاکہ خود کو اور دوسروں کو دھوکا دے سکیں۔ اور بدقسمتی سے اسی سطحی ظاہرداری کو ہم نے اصل دین اور تشیع سمجھ لیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ غیر مسلم یا دوسرے مکاتبِ فکر کے لوگ بھی اسی ظاہرداری کو ہمارا اصل دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں سے گفتگو ایک اور حیرت انگیز پہلو کی طرف مڑتی ہیں۔ وہ مفکرین والا پہلو؟ جی دنیا بھر کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی معاشرے یا قوم پر سیاسی معاشی یا سماجی بحران آتے ہیں تو ان بحرانوں سے نکالنے کا راستہ مفکرین فلسفی اور ماہرین عمرانیات تلاش کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کا منظرنامہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے ہمارے معاشرے کے فکری زوال کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے پیچیدہ سماجی اور معاشی مسائل جنہیں حل کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے ان مسائل کو ہم نے شاعروں رولانے والے زاکرین اور خطیبوں کے حوالے کر دیا ہے یعنی وہ لوگ جن کا کام جذبات کو ابھارنا ہے ہم ان سے معاشنے کی معاشی اور سیاسی سمت متعین کرنے کی امید لگائے بیٹھے بالکل اور اس کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس دور میں جانا پڑے گا جس کا حوالہ اس تحریر میں دیا گیا ہے یعنی اٹھارہویں صدی کا شمالی ہندوستان اس دور میں جب حالات انتہائی ابتر تھے نظام حکومت کمزور پڑ چکا تھا اور سماجی ڈھانچہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا تو اس وقت کے اہل دانش نے مسائل کا عملی حل نکالنے کے بجائے شہر آشوب لکھنا شروع کر دیے جو لوگ ادب کی تاریخ سے زیادہ شغف نہیں رکھتے ان کی سہولت کے لیے بتاتی چلوں کہ شہر آشوب اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی شہر یا معاشرے کی تباہی اور بدحالی کا نوحہ لکھا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس زوال پر محض شاعری کرنے سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس کا اثر انتہائی منفی اور گہرا تھا شاعر اور خطیب اس وقت لوگوں کو یہ راستہ دکھا رہے تھے کہ چونکہ دنیا تباہ ہو رہی ہے اس لیے دنیا کی بے سباتی سے ڈرو مطلب وہ انہیں تلقین کر رہے تھے کہ اس دنیا کی بہتری کی کوشش چھوڑ دو جی ہاں صرف اگلی دنیا کی فکر کرو یہ دراصل حقائق سے فرار کا ایک آسان راستہ تھا ان کا خیال تھا کہ شاید موت کے خوف سے سب ایماندار بن جائیں گے اور معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا یہ خام خیالی تھی اور آج صدیان گزر جانے کے بعد بھی ہماری فکری حالت اسی اٹھارہویں صدی والی ہی ہے ہم آج بھی سائنسدانوں اور محققین کی بجائے شورا اور خطیبوں کے سحر میں مبتلا ہیں اور مفکروں کی عدم موجودگی میں ہم اپنے ہی سماج کے مسائل کا خود تجزیہ کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں ہم اس حد تک بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنے کے لیے غیر ملکی محققین کی لکھی ہوئی کتابوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے یہ واقعی کس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے مسائل اور ان کا تجزیہ غیروں کے حوالے کر دیا گیا ہو بالکل اور اسی بنیاد پر دین کے شعور کے حوالے سے ایک انتہائی سخت لیکن حقیقت پر مبنی بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو دین یا جو عقیدہ کسی معاشرے کو زندہ رہنے کا سماجی اخلاقی اور خاص طور پر سیاسی شعور نہ دے سکے وہ بالکل بیکار ہے مطلب ایسا شعور جو انسان کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے اور مستقبل کے حق اور باطل کی پہچان کرنے کے قابل بنائے اگر کوئی عقیدہ مثبت اور تعمیری خطوط پر تربیت نہیں کر رہا تو اسے مصنف نے محض ایک جہالت کا پلندہ قرار دیا ہے اس نقطے کی گہرائی کو سمجھنا بے حد ضروری ہے एक ऐसा सतही दीन जो महज वक्ती तौर पर जज्बा को तस्किन दे दे वो जल्द या बदेर बदेरों और दिलों पर अपनी गिरफ्त खो देता है अगर हम इसको एक वसीतर कैनवस पर रख कर देखें तो ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी तनबी है वो मज़हब जो इल्म तहकीक और तामीरी जज्बे से यकसर खाली हो और जिसमे सिर्फ दूसरों को रद्द करने का रुझान हो वो कभी अमन तरक्की नहीं ला सकता बल्कि ऐसा शूर से खाली रुझान आगे चलकर सिवाय इंतहा पसंदी अदम बर्दाश्त और दहशत गर्दी के कुछ और पैदा नहीं कर सकता तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम इस नहज तक पहुँचे कैसे हमने अपने हकीकी मसायल से आंखें चुरा कर एक ख्याली दुनिया क्यों बसा ली है और यहीं से हमारे रोजमर्रा के उन रवैयों का पर्दा होता है जो शायद इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ये बात सामने आती है कि लोग दरअसल अपनी जतीी काहली जहालत دنیا پرستی اور آرام طلبی کو چھپانے کے لیے مسلسل بیرونی سازشیں تلاش کرتے ہیں انسانی نفسیات کے لیے یہ کتنا سہل اور آرام دہ راستہ ہے کہ اپنی ہر ناکامی کا سارا ملبہ اٹھا کر کسی اندیکھے بیرونی دشمن کے سر پر ڈال دیا جائے بلا شبہ نفسیات کے زبان میں اسے حقائق سے فرار یا تخیلاتی پناہ گاہ کہتے ہیں ہمارا عمومی رویہ یہ بن چکا ہے کہ لوگ بیرونی دشمنوں کے خلاف محض سڑکوں پر نکل کر مرداباد کے نعرے لگا کر اپنے دل کو پوری طرح مطمئن کر لیتے ہیں یا آج کے دور میں سوشل میڈیا پر کی بورڈ کے ذریعے جنگ لڑ کر خوش ہو جاتے ہیں بالکل اور وہ اپنے ذہن میں یہ سراب بنا لیتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر کے اندر یعنی ان کے اپنے مکتب میں سب کچھ بالکل شفاف اور مثالی ہے وہ اس خام خیالی میں جیتے ہیں کہ اگر آج ہی امام کا ظہور ہو جائے تو یہ کروڑوں افراد فوراً ان کے جانصار سپاہی بن جائیں گے اور اسی خوش فہمی اور آرام طلبی کے ملاب کو مصنف نے ایک بہت ہی زبردست اور تنزیہ اصطلاح دی ہے چٹخارے دار دین عوام کی اکثریت کو دراصل ایک ایسا چٹخارے دار دین چاہیے جو ان کی سماعتوں کو تو بھلا لگے لیکن ان سے کسی قسم کی عملی قربانی کا تقاضا نہ کرے وہ ایک آرام طلب زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں دشمن سے لڑنے اور معاشرے کو سدھارنے کا سارا مشکل کام بس امام اور ان کی فوج خود آ کر کر لیں اور انہیں اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہ پڑے یہ فرار کی ذہنیت ہی ہمارے زوال کا اصل سبب ہے ہمیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ قانون قدرت کے مطابق کوئی بھی امام اس وقت تک تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک امت خود ان کے ساتھ قدم ملانے کو تیار نہ ہو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت نمبر سات کا بہت واضح حوالہ دیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اس قرآن اصول کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم عملی طور پر دین کے مقاصد کی مدد نہیں کریں گے تب تک کسی بھی غیبی مدد کی توقع رکھنا خود قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے ہمارے اپنے خطے خاص طور پر پاکستانی معاشرے کی جو مثال دی گئی ہے وہ بالکل ایک شفاف آئینے کی طرح ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں عوام کی ایک بڑی تعداد یہ خواب دیکھتی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے لیکن اس سب کے لیے وہ خود اپنے آرام دہ اور ٹھنڈے کمروں سے باہا قدم نکالنے کی زحمت گوارا نہیں کرنا چاہتے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں بغیر محنت کے تینوں وقت کا بہترین کھانا بھی بتا رہے اب فرتیں بھی فراہم کر دے اور مہنگائی کا بھی نام و نشان نہ ہو اور اگر کوئی مخالفت کرے تو ان کا کام صرف جذباتی ہو کر نعرے لگانا ہو اور وہ بس اپنے ٹی وی کے سامنے صوفوں پر بیٹھے دنیا بھر میں امن قائم ہوتا دیکھ لیں یہ ایک انتہائی تلخ مگر سچا سماجی تجزیہ ہے جب یہ خیالی دنیا انہیں حقیقت میں نہیں ملتی تو ہمارا معاشرہ بغیر کسی تحقیق کے حکومت کو اور اندیکھے بیرونی ہاتھوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے جبکہ عملی طور پر ہم علم سائنس ٹیکنالوجی یا عالمی معیشت میں کچھ بھی پیدا نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ وسائل کے بغیر آبادی میں بے تحاشا اضافہ کیا جا رہا ہے اور یہاں ایک اور اہم پہلو ایکی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمارے ملک کی لگ بھگ ستر فیصد آبادی دیہاتوں میں مقیم ہے لیکن نہایت افسوس کا مقام ہے کہ اس بڑی آبادی کے علمی شور کو ابھارنے پر کبھی کوئی سنجیدہ کام نہیں کیا گیا یہ ہماری اجتماعی ناکامی کی بہت بڑی مثال ہے کہ ان دیہی علاقوں کو فکری مسائل کے حل کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کی گئیں حالانکہ قرآن پاک اور اہل بیت تلم السلام کی سیرت میں کامیاب اور عملی زندگی گزارنے کے بہترین نمونے موجود ہیں لیکن ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ کر جذباتی تقاریر کے ذریعے لوگوں کو جنت تک پہنچنے کے آسان اور مختصر راستے دکھانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے ये जन्नत के आसान रास्ते दिखाने वाला रवैया ही दरअसल दीन की रूह को मस्क करता है जब हम दीन में हक़ीकी तक्वा की बात करते हैं तो ये मज़मून उसकी एक बिल्कुल नई और अमली तारीफ़ हमारे सामने रखता है मेरे लिए तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बसिरत की बात थी जी मैं समझ रहा हूँ आप किस नुक़े की बात कर रही हैं हम उमूमन ये समझते हैं कि जाहिद और परहेजगार होने का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान दुनिया से कट कर मफातिजिनान जैसी दुआओं की किताब पकड़े अकेला मसल्ले पर बैठा रहे यकीनन इबादत की बेपनाह अहमियत है लेकिन दीन का हतमी मकसद महज इनफरादी तनहाई नहीं है एक हकीकी मोमिन की निशानी ये बताई गई है कि वो अपने की जरूरत को समझे और उन समाजी और माशी का हल तलाश करे इस जिद्दोजहद को बहुत बड़ा और जिहा दिया गया है यहाँ आकर जहन के कई बंद दरीचे खुलते महसूस होते हैं ये नुकता इस बात की नफ़ी करता है की इबादत सिर्फ तनहाई का नाम है बल्कि माशरे के सुलगते हुए मसायल का हल निकालना असल दिन है और ये मसाइल हल कैसे होंगे ظاہر ہے محض دعاؤں سے نہیں بلکہ علم اور گہری تحقیق سے حل ہوں گے اور آج کے دور میں سماجی علوم معاشیات اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمارا عملی حصہ تقریباً صفر ہے اسی لیے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو وسیع بنیادوں پر انسانی علوم کی بڑی درزگاہوں میں بھیجنا ہوگا تاکہ وہ وہاں جا کر جدید علوم حاصل کریں اور پھر اپنی مقامی ثقافت اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیق کریں محض خیالی باتوں یا مغربی ماہرین کے کیے گئے تجزیوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے سے ہم کبھی بھی ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے دنیا میں ترقی اور عزت کبھی بھی نرم بستروں اور آرام دہ زندگی گزارنے سے حاصل نہیں ہوتی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس ناگزیر اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآنی حقائق کو پیش کیا گیا ہے سورا بقرہ کی آیت دو سو چودہ کا ذکر کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بغیر کسی آزمائش کے جنت میں داخلہ مل جائے گا حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزرا ان پر سختیاں آئیں مصیبتوں نے انہیں ہلاک کر رکھ دیا اسی تسلسل میں سورہ آل عمران کی آیت 142 کا بھی حوالہ موجود ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں وہ باہمت لوگ کون ہیں جو حق کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں ان آیات کا مقصد ہی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ عملی جد و جہد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں اور یہ اصول صرف آخرت کے لیے نہیں اس دنیا میں ایک باعزت قوم بننے کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے یہی وہ توازن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جدید علم اور سائنسی تحقیق کے بغیر نہ دنیاوی ترقی مل سکتی ہے نہ اخروی درجات بلند ہو سکتے ہیں اور اگر ہم پڑھے لکھے بغیر کڑی محنت کے بغیر مال و دولت چاہتے ہیں وہ پیسہ صرف چوری کرپشن یا دوسروں کے آگے یہ ہمارے معاشی زوال کی ایک تلخ تصویر ہے اور اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ عوام اور حکومت دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا اور اس ساری فکری بحث کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بے حد خوبصورت احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے جی پہلی حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور آخرت کی فکر بھی ایسے ہی کرو جیسے کہ اگلے لمحے موت کی آغوش میں چلے جانا ہے یہ انسان کو بے عملی سے نکال کر اس دنیا میں متحرک رہنے اور آخرت کی جواب دیہی کا شدید احساس دلاتی ہے اور دوسری مشہور حدیث یہ ہے کہ یہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے مطلب انسان کو جو بھی اچھا یا برا بیج بونا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں کرنا ہے مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے اسی بنیاد پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جو شخص اپنی اس زیتی جاگتی دنیا کو اپنے معاشرے کو سالے اور مفید نہیں بنا سکا وہ مرنے کے بعد اچانک سے کسی جادو کے زور پر کیسے سعادت مند بن جائے گا یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا نقطہ ہے اگر ہم آج کی اس طویل اور سنجیدہ گفتگو کا خلاصہ بیان کریں تو آج کے اس فکری جائزے سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو گئی ہے کہ ہماری اصل جنگ ان بیرونی سازشوں سے کہیں زیادہ ہماری اپنی اندرونی کاہلی علمی فقدان اور ہماری عملی کوتاہیوں کے خلاف ہے ہمیں اپنی اس بے مقصد عقیدتی نعرے بازی کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم اور خود انحصاری کے کلچر کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے یہ بحث صرف ایک مضمون تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے طرز زندگی کا اصل چہرہ ہے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیسا ذہن دے رہے ہیں ایک سازشیں تلاش کرنے والا خوفزدہ ذہن یا پھر مسائل کا حل نکالنے والا تخلیقی دماغ یہ وہ فیصلہ ہے جو ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا اور آخر میں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں اگر ہماری تمام تر توانائیاں صرف ان دیکھے دشمنوں کو برا بھلا کہنے میں ضائع ہوتی رہیں اور ہم اپنی اخلاقیات اور اداروں کی اصلاح کو فراموش کر دیں تو کیا آنے والے وقت میں تاریخ میں ان قوموں کی فہرست میں نہیں لکھتے گی جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا زوال لکھا مگر اپنی آخری سانس تک الزام دوسروں کے سر تھوپتے رہے کیا واقعی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری سرحدوں کے باہر بیٹھا ہے یا پھر وہ ہمارے اپنے ہی اندر کی خاموشی اور بے عملی میں چھپا بیٹھا ہے اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا